الحمد للہ نہ میر شور مل سئی ہے آ ل د فلا مل و میو للا و عشحد عل علاح عل اللہ وحد وحد لری کلا و عشحد عمل حب دو ورس سلو لے ولی و بار گل و یا او حلین آ مت خو تموتن علام مسلم یا خالہ من نفس س مل ہا جہا بس مل ہو كَثِيرًا جالل کسی رنی الَّذِي لسا بِهِ ار نل کا يا کم رخیب یا ایو ہلوین منتلو کلن سدی د لم آب فر وَيَغْفِرْ لَكُمْ نو باقم و, و اللَّهَ ہوتے فقد فاز فوزا عظيما فمن يعمل من الصالحات وَهُوَ ہاتی وہوا مومل فَلَا كُفْرَانَ لائی وہ لَهُ تھی موضوع ہے سیا میں نفلی روزہ عبادت عمل صالح فرض ہو خا نفل اللہ تعالی کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے فرمایا جو ایمان کی حالت میں نیک عمل کرتا ہے تو اس کی سائی اس کے عمل کی قدر کی جائے گی نا قدری نہیں کی جائے گی فرمایا وہ ان لہو کا تم اس کی سائی محنت نیک عمل کو لکھ لیں گے درج کر لیں گے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا و من ارادل آخر آتا و سال سایہ و مومن فولا ایک جو آخرت کا ارادہ رکھتے ہیں پھر آخرت کے لیے سائی محنت کوشش کرتے ہیں تو ان لوگوں کی سائی ان لوگوں کی محنت کی قدر کی جائے گی نا نہیں کی جائے گی حج عمرے کا اللہ تعالی نے تذکرہ فرمایا تو فرمایا و من تیرو فعن اللہ شاہ کے رونا علیم جو کوئی خیر نیکی کا کام تب نفل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے قدر کرنے والا ہے نفلی روزہ اس کی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قدر ہے وقت ہے منزلت ہے نفلی روزے ہوں نفلی نماز ہو نفلی صدقہ ہو کوئی بھی عبادت صحیح بخاری کے اندر ہے کہ نوافل سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے آدمی نوافل ادا کرتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے تو نفلی عبادت روزہ ہو کھا روزے کے علاوہ کوئی اور عبادت ہو بہت زیادہ اس کے فوائد ہیں موضوع جو کہ میں تتو ہے اس لیے نفلی روزے کے موٹے موٹے فوائد وہ بیان کیے جاتے ہیں پہلا فائدہ نفلی روزے کا یہ ہے کہ قیامت کے روز انسان کے فرض روزوں کے اندر کوئی کمی ہوتا ہی نقص واقع ہو گیا تو نفلی روزوں سے وہ نقص پورا کر دیا جائے گا تو کتنی اہمیت ہوئی نفلی روزے کی کہ روزے قیامت یہ فرض کا کام دے جائے گا تو کمی کوتاحی وہ تو انسان کے فرائض میں ہو ہی جاتی ہے اس لیے فرض روزوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ نفل روزے بھی انسان کو رکھنے چاہیے تاکہ فرائض سیام کے اندر جو کمی واقع ہو جائے وہ نفلی روزوں سے پوری ہو جائے ابو دابوت کے اندر حدیث ہے ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انایو ہا صابل اب دو یوم یوم تھلا تو کیا قیامت کے روز انسان کے اعمال سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہے نماز کا حساب پہلے ہوگا فعلم سال ہے تر فقد افلا ہے و قد خواب نماز اگر اس کی درست تو ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کامیاب ہو گیا پاس ہو جائے گا اور اگر نماز درست نہ نکلی اس کے اندر بگاڑ خرابیاں نکل آئیں تو فرمایا انسان ناکام ہو جائے گا خسارا اٹھائے گا کا ساتھ مین فری ذات ہی شہید کالر رب تباہ راک اگر انسان کی فرض نماز کے اندر نقص نکل آیا تو اللہ تمہارا کا با تعالی فرمائیں گے انظرو حل عبدی ملتا تھا دیکھو میرے اس بندے نے کوئی نفلی نماز بھی پڑھی ہوئی ہے نفل نماز ہے اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فرماتے ہیں فیو کم مالو بے فری اس کی فرض نماز کے اندر جو نقص کمی آ گئی تھی وہ نفلی نماز سے پوری کر لی جائے گی تو انسان نماز کے اندر کامیاب ہو جائے گا اگر نفل اس نے پڑھے ہی نہیں نفلی نماز ہے ہی نہیں اس کے پاس صرف فرض ہی پڑھتا رہا ہے ادھر کئی لوگ سوال کرتے ہیں مولانا اگر زور کے چار فرض آدمی پڑھ لے اثر کے چار فرض پڑھ لے نماز ہو جائے گی یہ سوال آپ نے بھی سنا ہوگا نماز ہو جائے گی مقصد کیا ہوتا ہے کہ مول صاحب سے کہلوا لو نماز ہو جائے گی تو سنتے اور نفل وہ پڑھویا مقصد یہ ہوتا ہے اس قسم کے لوگ قیامت کے روز پھر پچھتا گے کاش ہم نفلی نماز بھی پڑھ لیتے سنتیں نوافل پابندی کرتے کیونکہ فرائض کے اندر تو کمی آ گئی تو نوافل پاس نہیں اب کیا بنے گا پھر ناکام ہو گیا نا فیل ہو جائے گا فرائض کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد پھر دوسرے آمال روزہ صدقہ حج عمرہ وہ بھی اسی طرز پر ان کا حساب ہوگا پہلے فرض روزے کا حساب ہوگا فرض کے اندر کوئی کمی نکل آئی تو وہ نفلی روزوں سے پوری کر لی جائے گی اب رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں اسلام کا بنیادی رکن ہے پہلے ان کا حساب ہوگا اب ان کے اندر کوئی کمی کوتا ہوئی تو پھر اللہ تعالی فرمائیں کہ دیکھو اس میرے بندے نے کوئی نفلی روزے رکھے ہوئے ہیں اگر نفلی روزے اس نے رکھے ہوئے, ہوئے تو وہ فرض کی کمی ان سے پوری کر لی جائے گی تو روزے کے حساب میں کامیاب ہو جائے گا پاس ہو جائے گا تو اگر فرض روزوں کے اندر تو ڈگس واقع ہو گیا نفلی روزہ پاس کوئی نہیں یہ رمضان کے اندر روزے رکھتے ہیں سارا سال پھر روزہ چکھتے ہی نہیں رمضان پھر آ جاتا ہے وہ روزے رکھ لیتے ہیں اور کئی ایسے بھی ہیں اپنے آپ کو کہلواتے تو اہل حدیث اہل سنت ہیں رمضان کے فرض روزے بھی نہیں رکھتے جو فرض نہیں رکھتے یہ نفل روزے رکھیں گے غور فرماؤ تو اب فرض روزوں کے اندر کوتا کمی آ گئی نقص آ گیا نفلی روزے پاس نہیں تو روزوں کے حساب میں فیل ہوگی پاس کیسے ہوگا تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے نفلی روزے کا کہ قیامت کے روز یہ فرض روزے کا کام دے جائے گا اور فرائض روزوں کے اندر جو نقص واقع ہوگا نفلی روزے سے پورا کر لیا جائے گا ایک یہ فائدہ ہے دوسرا فائدہ نفلی روزے کا اجر و ثواب کہ انسان نفلی روزہ رکھے گا اس کو اجر ملے گا ثباب ملے گا اور روزے کا اجر و سواب بہت زیادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلو آما لبنے آدامہ الحاصہ نہ تو بے آشرے ہم سال الا سب میں انسان کا ہر عمل نیکی دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک اجر ثواب ہے ایک نیکی کرے گا تو دس نیکیاں اس کے آبار نامے میں درج کر دی جائیں گی سات سو تک پرانے مجید میں ہے ولہ ہوا فول میں اللہ تعالی جن کی نیکی چاہے وہ سات سو سے بھی آگے بڑھا دے چودہ سو اس سے بھی بڑھا دے فرمایا اللہ تبارکا و تعالی فرماتے ہیں سب سوائے روزے کے کہ یہ اس اصول قاعدے ضابطے سے مستثنا ہے کہ ہر نیکی دس سے لے کر سات سو گنا تک ماں سوائے روزے کے کہ یہ اس اصول قاعدے ضابطے کے تحت نہیں فن لی و آنا آج سی بھی یادو شہ و تہو لے اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ روزہ میری خاطر ہے میں خود اس کی جزا دوں گا اجر و ثواب خود دوں گا میرے حکم کی بنیاد پر مجھے راضی کرنے کی خاطر انسان اپنی خواہش اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو اس روزے کا اجر و ثواب میں خود دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کمبے کم رب کمب تمہارا رب تالا کے متعلق کیا خیال ہے کہ خود روزے کا عجر و سماپ دے گا تو پھر تھوڑا دے گا مقصد ہے نہیں بہت زیادہ سات سو گنا تو ایک طرف رہ گئے کئی سو گنا بلکہ کے انما بے رونا اجرا ہو بے حساب اللہ تعالی فرماتے ہیں صابرین کو ان کا اجر و ثواب بغیر حد و حساب کے دیا جائے گا تو صابرین کی تفسیر بہت سے اہل علم نے فرمائی ہے صاحبین کہ روزے داروں کو ان کے روزے کا اجر و ثباب بے حد و حساب ملے گا تو یہ اجر اور ثباب فرض روزے کا بھی ہے نفر روزے کا بھی ہے تو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اجر و ثباب نفلی روزہ رکھنے والے کو ملے گا تیسرا فائدہ کہ گڑاہ ہوگا کفارہ بن جائے گا روزہ رکھے گا نفلی خواہ فرضی تو اس کے گناہ معاف ہو گے صحیح بخاری میں حدیث ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن صحابہ کرام سے پوچھا او یہ فضو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فل فتنہ تم میں سے کون شخص ہے جس کو فیتنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حفظ ہے یاد ہے کس کو یاد ہے قالا ہو ذیفہ تو آنا زیفا رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے مجھے یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا تو فی آل و مال ہی و جار ہی یو کفرو حلات ہو و, و سیامو آدمی کی جو لغزش خطائیں گھر والوں کے بارے میں ہیں مال کے بارے میں ہیں پھر اپنے ہم کے بارے میں ہیں اس کا کفارہ بن جاتا ہے نماز روزہ صدقہ یہ نیکیاں ان کا کفارہ بن جاتی ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے لس تو ان زل میں اس فتنے کے بارے میں حدیث کا سوال نہیں کر رہا کہ گھر والوں کے معاملے میں مال کے معاملے میں ہم کے معاملے میں یہ حدیث میں نہیں پوچھ رہا میں تو اس فتنے کے متعلق حدیث پوچھ رہا ہوں انل فتنا تلتی تبوجو کا موجل بہر جو فتنہ اس طرح موجے اور ٹھاٹھے مارے گا جس طرح سمندر موجے اور ٹھاٹھے مارتا ہے فتنہ عام جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا میرا سوال اس کے متعلق ہے زیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اس فتنے کے متعلق آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس فتنے سے پہلے پہلے ایک بند دروازہ ہے وہ دروازہ جتنی دیر تک بند ہے فتنہ آ ہی نہیں سکتا تو فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں نے پوچھا کہ وہ بند دروازہ پھر کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بند دروازہ توڑا جائے گا توڑ دیا جائے گا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے جب وہ توڑ دیا جائے گا پھر بند نہیں ہوگا اتنا وہ چلتا ہی رہے گا حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے ساتھی مسروق سے کہا کہ آپ حذیفہ سے پوچھیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس دروازے کا علم تھا یا نہیں تو مسروق نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا ہاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بند دروازے کو جانتے تھے یقین تھا انہیں کہ بند دروازہ فلاں ہے اتنا یقین تھا اتنا یقین تھا جس طرح دن کے بعد رات کا آنا یقینی ہے اس طرح انہیں یقین تھا تو وہ بند دروازہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی تھے تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ روزے سے آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے تو یہ بھی فائدہ ہے ہاں اتنی بات ہے کہ یہ روزہ جن گناہوں کا کفارہ بنتا ہے وہ گناہ سویرے ہیں کبیرے گناہوں کا کفارہ نہیں بنتا دلیل صحیح مسلم میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لال جو مو راما زون او اے لا راما زون کفارا تو لما مئی فرمایا پانچ نمازیں اور جمعہ جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اور رمضان کے روزے ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک یہ درمیان میرے جو وقفے ہیں ان کے اندر جو لغزیں انسان سے سرزاد ہوتی ہیں یہ نیکیاں ان کا کفارہ بن جاتی ہیں لیکن شرط ہے ازاج کبائر کا ارتکاب نہ کیا جائے کبائر کا ارتکاب نہ کیا جائے تو پھر رمضان کے روزے نماز جمعہ پانچ نمازیں پھر کفارہ بنے گی تو غور فرماؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرط لگا رہے ہیں کبائر کا ارتکاب نہ کیا جائے تو پھر یہ کفارہ ہے تو کبائر کا ارتکاب نہ کیا جائے تو کفارہ پھر کن کا بنے گا ریے سگائر کا ہی بنے گا کبائر تو آپ نے شرط لگا دی کہ وہ نہ ہو تو پھر یہ کفارہ بنیں گے تو سگائر کے کفارہ کفارا بنے قرآن مجید میں بھی ہے ان ما کبا ایرا ماں تو نہم وہ ند خل کو مد خلن فرمایا اگر تم کبائر سے اجتناب کرو کبائر کا ارتقاب نہ کرو کبائر سے پرہیز کرو تو ہم تمہارے گناہ مٹا دیں گے اب وہ کون سے گناہ پھر بیٹھیں گے جی کبائر تو فرمایا نہ کرو ارتقاب نہ کرو تو گناہ مٹا دیں گے وہ سگیرے ہی ہوگی نا پھر تو رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں اسلام کا رکن ہے بنیادی رکن تو یہ سگائر کا کفارہ بنتے ہیں تو نفلی روزہ وہ رمضان کے روزوں سے اوپر تو نہیں وہ بھی سگائر کا کفارہ بنے گا کبائر کا کفارہ نہیں بنے گا کبائر کا کفارہ وہ کچھ نیکیاں ہیں مثلا حج ہجرت کچھ چند ڈیکیاں ہیں جو سگائر اور کبائر کا کفارہ بانتی ہیں وہ ڈیکی کرے تو پھر سگائر کبائر معاف ہو جائیں گے یا پھر کبائر معاف ہوتے ہیں کہ انسان توبہ کرے تو توبہ کرے گا وہ تو کفر شرک سے توبہ کرے وہ بھی معاف ہو جاتا ہے پھر کبیر گناہ معاف ہو جائیں گے یا پھر کبائر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے تو پھر کبائر معاف ہوں گے اللہ تعالیٰ نے پرانے مجید میں فرمایا ہے ان اللہ لا یگ فیرو یو شرا کا بھی ہی وہ یگ فیرو با شرک اور کفر یہ اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا توبہ کیے بغیر شرک اور کفر کی حالت پہ انسان فوت ہو جائے تو شرک کفر اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا شرک کفر کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کو چاہے اللہ معاف کر دے تو شرک اور کفر توبہ کیے بغیر آدمی فوت ہو جائے تو اللہ تعالی یہ معاف نہیں کرے گا باقی کبیرے گڑا اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالی معاف کر سکتا ہے تو یہ تین نفلی روزے کے بڑے اہم فائدے اور بھی بہت سے فائدے ہیں لیکن تین اہم فائدے ہیں ایک کہ آدمی کے فرض روزوں کے اندر جو کمی ہوگی ان نفلی روزوں سے وہ پوری کر لی جائے گی روزے قیامت دوسرا فائدہ اجر و ثواب بے حد و حساب اللہ تعالی اجر ثواب دیں گے روزہ داروں کو اور تیسرا فائدہ کہ روزے سے انسان کے گناہ وہ۔ جو تھا ایک خاص اہم فائدہ ہے جو روزے داروں کو ہی حاصل ہوگا دوسروں کو نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان جنت باب اللہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان لا ید خولو صائمو اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے روزے داروں کے علاوہ کوئی شخص اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا جب روزے دار داخل ہو جائیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا تو یہ ایک خاص فضیلت ہے جو روزے داروں کو حاصل ہوگی اور یہ باب ریان جو روزے داروں کے لیے مخصوص ہے روزے دار تو ہر مومن ہے رمضان کے روزے تو ہر مومن رکھتا ہے اس کے بغیر تو ایمان والا بن نہیں سکتا کیونکہ اسلام کا بنیادی رکن ہے ایمان کے بنیادی ارکان گیارہ ہیں ان گیارہ کے اندر یہ روزہ شامل ہے یہ روزہ رمضان کا نہ رکھے آدمی تو وہ مومن ہی نہیں وہ تو جنت کے کسی دروازے سے بھی داخل نہیں ہوگا اب ریان سے کیا کسی سے بھی نہیں داخل ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ روزے داروں کے لیے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ فرض جو ارکان ایمان روزے ہیں ان کے علاوہ علاوہ روزے جو رکھتے ہوں گے وہ بابے ریان سے داخل ہوں گے تو علاوہ وہ کون سے روزے بنتے ہیں پھر وہ نفلی روزے ہی بنتے ہیں تو نفلی روزے رکھنے والوں کے لیے جو کثرت سے نفلی روزے رکھتے ہیں باب ریان مخصوص ہے کہ اس دروازے سے داخل ہوں گے اور کسی دروازے سے داخل نہیں ہوں گے مناسب ہے کہ سیام تتب نفلی روزوں کی تفصیل بھی ذکر کر دی جائے کہ جو لوگ رمضان المبارک کے علاوہ نفلی روزے رکھنا چاہتے ہیں حسب منشا جو جو ان کی تباہ کے موافق ہو وہ روزے رکھ لیں تو تفصیل اس طرح ہے رمضان المبارک کے روزے تو فرض اس کے بعد بعد ہے شموان تو چھ روزے شموال کے نفلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ساما رام دانا سما ات باہو ستم شموال کا سیاح مدار رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے آج فارغ ہو کر پھر چھ روزے سمبھال کے رکھ لیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمجھو اس نے عمر بھر کے روزے رکھ لیے آئندہ سال پھر رمضان کے رکھے پھر چھ رکھ لیجیے آئندہ سال یہ آخر عمر تک پابندی کرتا جائے تو ساری عمر کے روزے اس کے ہو گئے کس طرح رمضان تو ایک مہینہ اللہ تعالی فرماتے ہیں من جا ابل ہاسا ناتے فال ہر فال ایک نیکی جو کرے اس کو دس نیکیاں ملتی ہیں ایک مہینہ روزے رکھے تو دس مہینے بن گئے نا دس مہینے یہ رمضان المبارک کے روزے رکھ لے تو اس کے امال میں آمال نامے میں دس ماہ کے روزے ثبت کر دیے گئے اس کے بعد پھر عید الفطر کے بعد چھ روزے اس نے سنبھال کے رکھ لیے تو چھ کو دس سے ضرب دو سٹھ بن گئے نا دو ماہ کے روزے یہ ہو گئے دس ماہ وہ دو ماہ یہ جمع کرو بارہ ماہ پورے سال کے روزے ہو گئے آئندہ سال پھر اس نے رمضان کے روزے بھی رکھ لیے شمار کے بھی چھ رکھ لیے پورے سال کے ہو گئے نا آئندہ سال آخر تک وہ اسی طرح روزے رکھتا جائے تو عمر بھر کے روزے ہو گئے کتنا اضر اور سمام ہے پھر نفلی روزہ سووار کا روزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتمام کے ساتھ سووار کا روزہ رکھتے تھے نفلی پھر جمعہ رات کا روزہ یہ بھی نفلی روزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتمام کے ساتھ جمعہ رات کا نفلی روزہ بھی رکھتے تھے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تھا ہر سیامل اس نئے ول خمیس جمعہ اور سوار کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے احتمام سے رکھتے پہنچ کر پوچھا گیا آپ سے کیا وجہ ہے کہ سووار کا روضہ آپ نہیں چھوڑتے رکھتے ہیں بڑے احتمام سے جمعہ رات کا روضہ بڑے اہتمام سے رکھتے ہیں سبب اس کا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ اور سوموار ان دو دنوں میں اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں پیش کیے جاتے ہیں نماز پیش کی جاتی ہے صدقہ خیرات سخاوت پیش کی جاتی ہے جنازے کے اندر شامل ہونا کسی کی بیمار پڑسی جو جو نیک عمل کرتا ہے انسان یا دوسرے عمل کرتا ہے ان دو دنوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ دوسری نیکیاں میری پیش ہوگی تو روزہ بھی پیش ہو جائے یہ تو رکھے گا تو پیش ہوگا نا اور نہ رکھے تو پھر روزہ پیش کیسے ہوگا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعہ رات کا روزہ رکھا کرتے تھے بڑے اہتمام سے تو یہ بھی نفلی روزے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے نسائی شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا ناگا روزے کا ناگا کم ہی کرتے تھے تو جمعہ کا روزہ بھی رکھتے تھے ادھر کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے ام مو میں رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کا روزہ رکھا ہوا تھا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مومنوں کی ماں سے کل جمعہ رات روزہ رکھا تھا فرمایا نہیں جمعہ کا روزہ ہی رکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کل ہفتہ آ رہا ہے تو روزہ رکھنے کا ارادہ ہے ہفتے کا بھی ام المیریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی نہیں ہفتے کا روزہ رکھنے کا بھی ارادہ کوئی نہیں جمعہ رات کا روزہ بھی میں نے نہیں رکھا تھا صرف جمعہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ افتےری روزہ چھوڑ دے کھول دے روزہ اکیلے جمعہ کا روزہ نہیں رکھ سکتا اکیلے جمعہ کا روزہ رکھنا منع ہے ساتھ جمعہ رات میں لا لے پھر ٹھیک ہے ساتھ ہفتہ میں لا لے پھر ٹھیک ہے اکیلے جمعہ کا روزہ نہیں رکھ سکتا تو ادھر سوال کرتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود خود تو جمعہ کا روزہ رکھ رہے ہیں نفلی یہ سوال خواہ ہے پہلے آپ نے سن لیا ہے کہ جمعہ رات کا روزہ آپ رکھا کرتے تھے احتمام کے ساتھ تو ساتھ جمعہ کا ہو گیا اکیلا تو نہ ہوا پھر اکیلا رکھنا منع ہے نا جمعہ رات ساتھ ملا لے پھر ٹھیک ہے ہفتہ ساتھ ملا لے پھر بھی ٹھیک ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ رات کا روزہ تو اہتمام کے ساتھ رکھتے تھے تو جمعہ کا بھی ساتھ رکھ لیا رکھ لیا ملا کر رکھے نا پھر دونوں اکیلا نہیں رکھا آپ نے تو اس لیے جمعہ کا روزہ نفلی آدمی رکھ سکتا ہے لیکن اکیلا نہیں رکھنا ساتھ جمعہ رات رکھ لے یا آگے پھر ساتھ ہفتہ رکھ لے تو یہ بھی نفلی روزہ ہے نفلی روزہ ایک ہے ایام بیج کے روزے مہینے کے اندر تیرہ چودہ پندرہ تین روزے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رکھا کرتے تھے کئی صحابہ کرام کو وسیعت بھی آپ نے فرمائی کہ یہ مہینے کے تین روزے رکھا کرو ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بطور خاص نصیحت تھی عبداللہ بن عمر بن عاص یہ بڑے روزے قصر سے رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین روزے مہینے میں رکھ لیا کرو کافی ہیں کیسے کافی فرمایا مہینے میں تین روزے آدمی رکھے تو پورے مہینے کے روزوں کا سباب اسے ملے گا ایک روزہ رکھے دس دوسرا روزہ رکھے بیس تیسرا رکھے تیس پورا مہینہ ہو گیا نا ہر مہینے تین روزے رکھ لے تو اس کے امال نامے میں پورا مہینہ روزوں کا لکھا جائے گا اگلے مہینے پھر تین رکھ لے وہ مہینہ بھی اگلے مہینے زندگی بھر معمول بنا لے تو عمر بھر کے روزے ہو گئے عمر بھر کے روزوں کا سباب اس کو مل جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ سے پتا چلتا ہے کہ تیرہ چودہ پندرہ ان تاریخوں میں یہ تین روزے رکھے تو ٹھیک ہے بہتر ہے ویسے دوسری تاریخوں میں بھی تین روزے رکھ سکتا ہے پہلے داکے میں تین روزے رکھ لے آخری داکے میں تین روزے رکھ لے تیرہ چودہ پندرہ تو مہینے کے تین روزے رکھ لے گا تو یہ سیام دہر کے برابر ہو جائیں گے عمر بھر کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے نفلی روزے بیان ہو رہے ہیں ایک نفلی روزے ہیں ایام اشر ضولحجہ کا پہلا داکہ نو نو روزے کیونکہ دس تاریخ کو تو عید الاضحی ہے وہ روزہ تو بنا ہے ایامِ اشر سے مراد ضول حجا کے پہلے نو یہ نو روزے بھی فضیلت والے ہیں عبداللہ اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرے دنوں کی نیکی ضول حجہ کے پہلے دس دنوں کی نیکی سے اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب نہیں تو پتا چلا کہ ذوال حجہ کے پہلے دس دنوں کی نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں خاص ایک مقام درجہ رکھتی ہے بہت ہی محبوب ہے دوسرے دنوں کی نیکی وہ ان دنوں کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی صحابہ کرام نے پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ اے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ کتنا بڑا عمل ہے جہاد فی سبیل اللہ دوسرے دنوں کا وہ بھی ان دس دنوں کی نیکی سے اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب نہیں رسول اللہ صلی اللہ فرمایا ہاں ول جہاد و فیس اللہ, اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا دوسرے دنوں کے اندر ان دس دنوں کی نیکی سے اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب نہیں ہاں ایک آدمی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا نہ خود واپس آیا نہ اس کا گوڑا واپس آیا شہید ہو گیا فی سبھی للہ یہ ایک عمل ہے جو ان دنوں کی نیکی کا مقابلہ کر سکتا ہے شہادت بھی سبیل اللہ باقی جتنی نیکیاں ہیں ان دس دنوں کی نیکی سے واللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب نہیں تو پتا چلا ان دنوں کی نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں خاص ایک مقام رکھتی ہے بڑی محبوب ہے تو اب قرآن مجید کی تلاوت یہ بھی نیکی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود درودنا یہ بھی نیکی ہے صدقہ خیرات کرنا یہ بھی نیکی ہے اور روزہ رکھنا نفلی یہ بھی نیکی ہے تو ان دنوں کے اندر نفلی روزہ اس کا بھی خاص ایک مقام ہے کہ دوسرے دنوں کے روزے نیکیاں وہ ان دنوں کی نیکیوں اور روزوں کے برابر نہیں اللہ کے ہاں زیادہ محبوب نہیں تو یہ نو روزے یکم ضو الحجہ سے لے کر نو ذوالحجہ تک اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے نفلی روزے یہ بھی آدمی رکھ لے دوسری نیکیاں کرے گا یہ نیکیاں بھی کر لے نسائی شریف میں حدیث ہے ام موم حفصا بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دس دنوں میں یہ ضو الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے نو دن ان میں روزہ رکھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ان دنوں کی نیکی کی فضیلت میں اس لیے یہ نو دن نو روزے ذوالحجہ کے ابتدائی یہ بھی فضیلت والے روزے ہیں اگر اللہ تعالی توفیق دے تو یہ بھی رکھ لے اگر نو ذوالحجہ کے روزے نہیں رکھ سکتا تو کم از کم ایک روزہ یوم عرفہ کا نو ذلحجہ یہ رکھ لے بڑے اجر اور سوباؤ والا ہے تین چار فائدے تو پہلے آپ سن چکے ہیں نفلی روزوں کے وہ سارے اس یوم عرفہ کے روزے پر بھی چسپا گے ایک خاص فائدہ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیام و یوم عرفہ ارف کا روزہ یوکف رو سانا تل دو سال کے گناہوں کا کسارا بن جاتا ہے دو سال روزہ ایک یوم عرفہ نو زل ہنجا تو گناہ وہ دو سالوں کے معاف ہو رہے ہیں ادر سواب جو ملے گا وہ الگ وہ الگ گناہ معاف ہوں گے وہ الگ پھر فرض روزوں کے اندر جو کمی آ جائے اس کی کبھی کا یہ پورا فائدہ دے گا پورا کرے گا یہ فائدہ لنگا تو باب رجان سے داخلے لے والی فضیت لنگا تو ایک روزہ کم کا از کم یہ رکھ لے نو ضلح کا یوم عرفہ کا روزہ نفلی روزے آپ سماج فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم میں افضل سیام میں بادہ رمضان شہر اللہ المحرم و افضل الصلا بعد المکتوبات تھے سلاۃ العین رمضان المبارک کے روزے تو فرض ہیں ان روزوں کے رمضان کے علاوہ فضیلت زیادہ فضیلت والے روزے محرم کے مہینے کے روزے ہیں اور فرض نماز کے علاوہ نفلی نمازوں میں سے زیادہ فضیلت والی نماز سلا کی نماز ہے تو ایسا حدیث سے ثابت ہوا کہ محرم کے روزے فضیلت والے ہیں نفلی روزوں کے اندر اِن روزوں کا بھی ایک خاص مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزوں سے محرم کے روزوں کو زیادہ فضیلت والے قرار دے رہے افزال ال سیاح میں اس لیے اگر کسی کو توفیق اللہ تعالیٰ دے تو وہ محرم کے روزے بھی رکھ لے یکم محرم سے لے کر آخر محرم تک 29 تیس محرم تک سب روزے فضیلت والے ہیں پورے مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پورے مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا سمجھتا ہے کہ زیادہ ہے کہ کم از کم محرم کے اندر ایک روزہ ہے آشورا وہ آشورے کا روزہ رکھ لے بڑی فضیلت والا روزہ ہے صحیح مسلم میں ہے کہ آشورے کا روزہ ایک سال کے گنا معاف کر رہا ہے. ایک سال کے گناہوں کا کمپارا تو روزہ ایک رکھے گا آشورے کا تو سال کے گناہ معاف ہوں گے کوئی بڑی بات نہیں تو زیادہ روزے محرم کے نہیں رکھ سکتا تو کم از کم یہ آشورے کا روزہ رکھ لے آشورے کا روزہ اب کس تاریخ کو ہے یہ بھی مسئلہ چل نکلا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہل دس محرم کا یہ روزہ رکھتے تھے عاشور کا روزہ دس محرم کو رکھا کرتے تھے یہ شروع سے معمول آ رہا ہے ابراہیم علیہ سلاط و السلام کی شریعت سے موسا علیہ سلاط و اسلام کی شریعت سے یہ دس محرم کا روزہ آ رہا ہے اہل جاہلیت مکے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے بھی آشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے کچھ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ آشورے کا روزہ امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے بات بے بنیاد ہے غلط ابراہیم علیہ اللہۃ و اسلام سے چلا آ رہا ہے موسا علیہ السلاۃ اسلام سے چلا آ رہا ہے تو اس وقت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو موجود ہی نہیں تھے بلکہ ان کے والدین موجود نہیں تھے ان کے دادا پردادا دادا سکڑ دادا لکڑ دادا وہ موجود نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام کے دور پہ آ رہا ہے تب شادت کے ساتھ تعلق لگا دیا کچھ لوگوں نے یہ بے سمجھی ہے اور تاریخ سے نا واقفی نادانی ہے تو پہلے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس محرم کا یہ روزہ رکھا کرتے تھے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی دس کا روزہ محرم کا رکھا کرتے تھے آخری سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو علاقاب سے صحیح مسلم میں ہے آئندہ سال اگر میں زندہ رہا باقی رہا تو نو تاریخ کا روزہ رکھوں گا تو آخری سال آپ نے یہ فرمایا آئندہ محرم آنے سے پہلے آپ فوت ہو گئے تو رکھ نہیں سکے فرما دیا تھا آپ نے نو کا روزہ آئندہ میں رکھوں گا تو اب اگر آشورے کا روزہ کوئی شخص رکھنا چاہتا ہے ایک تو وہ نو محرم کا روزہ رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کئی بڑے دانا اور علم والے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا لائم بقی تو علاقہ لسو منتا سے کہ آئندہ سال اگر میں باقی رہا تو نو کا بی روزہ رکھوں گا یہ بی لفظ اپنی طرف سے ڈال لیتے ہیں حدیث میں کوئی نہیں بی اگر ہو تو پھر تو دو روزے بن گئے نا کہ دس کا بی اور نو کا بی تو بی تو آپ نے فرمایا ہی نہیں نہ بی فرمایا ہے نہ وی فرمایا ہے نہ یہ لفظ نہیں بولے آپ نے یہ اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہیں یہ اضافہ حدیث کے اندر درست نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اتنا ہی ہے لاسومتا سے کہ میں نو کا روزہ رکھوں گا تو اب عشورے کا روزہ یہ نو تاریخ کا روزہ ہے تو یہ بھی نفلی روزہ فضیلت والا ہے نفلی روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شابان کے با رکھا کرتے تھے ام موم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوم و اکسارا شاہبان اکثر شعبان کے روزے رکھتے تھے پندرہ سے زائد رکھے تو اکثر بنیں گے بیس رکھ لے اٹھارہ رکھ لے بائیس رکھ لے پچیس رکھ لے اکثر شعبان کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے تو یہ شابان کے روزے ہیں وہ نصف شابان کی جو رات ہے اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں جس طرح وہ تین روزے تیرہ چودہ پندرہ اس کا بھی نصف شابان والی پندرہویں رات اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں وہ لوگوں نے تعلق اس کے ساتھ لگا دیا ایک روایت بھی پیش کی جاتی ہے نا لسف میں شابان بخمو لا بسوم نہ پندرہ شابان ہو تو رات کو قیام کرو دن کو روزہ رکھو یہ روایت پایا صبو تک نہیں پہنچتی اس کی سند میں ابن ابی صبر ایک راوی ہے جس کے متعلق امام احمد بن حنبل اور یہ بن معیم امام بخاری کے اساتذہ کرام فرماتے ہیں کانا یازا الحدیث اپنی طرف سے حدیث بنا کر گڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دیتا تھا یہ عادت تھی اس کی یہ رابیت کی سند میں ہے تو شابان کے روزے یہ بھی نفلی روزے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت رکھا کرتے تھے تو یہ نفلی روزوں کی انواع اور اقسام آپ نے سماج فرمائی ہیں کسی کو یاد ہے کتنی سماج فرمائی ہے کیوں جی نفلی روزے یہ کتنے بیان ہو گئے یاد ہے کسی کو نہیں کوئی نہیں بس سو نہیں رہے ہیں آپ تو ایک کان سے سنیں گے دوسرے کان سے ادھر ہی نکال کر گھر چلے جائیں گے یہ دس قسمیں ہو گئی ہیں نفلی روزوں کی اب گیارہویں قسم سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن امر بن آس سے فرمایا تھا کہ ایک دن روزہ رکھ لیا کرو دو دن ناگا کر لیا کرو ایک دن روزہ دو دن ناگا نفلی روزے اس طرح کوئی شخص رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں اس طرح روزے رکھنا چاہتا ہوں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ نفلی روزوں کی صورت بھی اختیار کی جا سکتی ہے کتنی قسمیں ہو گئی گیارہ بارہویں قسم ایک دن روزہ ایک دن ناگا اس کو کہتے ہیں سیا میں دابودی دابود, دابود رہی سلا تو السلام کا طریقہ یہ تھا ایک دن روزہ ایک دن نا یہ تو روزہ تھا ان کا رات کا قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنامو نصف الما یقوم ہو سولو سا ثم تما ی سا آدھی رات نصف سوئے رہتے آرام کرتے آدھی رات کے بعد اٹھ کر پھر قیام کرتے رات کا تیسرا حصہ وہ قیام کر لیتے تیسرا حصہ قیام کر کے پھر چھٹا حصہ رات کا وہ آرام کر لیتے سو جاتے تو آدھی رات تیسرا اس کے اندر جمع کرو پھر چھٹا جمع کرو کتنا بنتا ہے پوری رات بن گئی سمجھ نہیں آئی لوگوں کو نصف کے اندر چھٹا حصہ جمع کرو تو یہ بن جاتے ہیں دو تہائی چھ ہے نا چھ تو اس کا نصب کیا بنتا ہے تین تین نصب بنتا ہے نا تو چھٹا حصہ ایک اب تین کے اندر ایک جمع کرو چار بن گئے نا تو چار یہ چھ کے دو تہائی چھ کا دو تہائی نہیں چار دو تہائی بن گیا تو تیسرا حصہ کیا بوتھ دو تہائی کے اندر تیسرا جمع کرو پوری رات بن گئی یہ ان کا معبول تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل لو سیام سیام و دابود وہ افضال سلا تو دابود بہترین زیادہ فضیلت والے روزے دابود علیہ السلام اسلام کے ہیں کہ ایک دن روزہ ایک دن نیا ناگا سیام دی فرمایا بہترین نماز قیام لید سلات لین وہ دابود علیہ السلام کی ہے کہ نصف رات سو لیتے پھر تیسرا حصہ قیام کر لیتے چھٹا حصہ پھر سو لیتے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ یہ روزوں کے بڑے شوقین تھے قیام العل کے بھی بڑے شوقین تھے روزانہ روزہ رکھتے ناگا کرتے ہی نہیں تھے اور ساری ساری رات قیام کرتے پورا قرآن مجید رات کے اندر ختم کرتے ان کے والد صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی کہ میرا بیٹا ہر روز روزہ رکھتا ہے ساری رات قیام کرتے اس کو سمجھاؤ کچھ کچھ سمجھاؤ ادھر وہ اولاد کو سمجھانے کے لیے جی وہ فلاں برائی بے حجی کر رہا ہے فلاں بد عنوانی کرداری والدین یہ شکایتیں کرتے ہیں ادھر شکایت دیکھو وہ قیام کی اور سیام کی شکایت لے کر آئے ہیں کہ یہ کمزور ہو جائے گا تو اس کو سمجھاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے سمجھایا کہ تھوڑا قیام کر لیا کر تھوڑے روزے رکھ لیا کر یہ کہنے کہ میرے اندر قوت بہت زیادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما ایک دن روزہ ایک دن لگا پابندی لگا دی ایسے زیادہ روزے نہیں رکھ سکتا کہنے لگا او تعی کو من منزالک میں تو ایسے بھی زیادہ فضیلت والے روزے رکھ سکتا ہوں روزانہ روزے رکھنا ہی تھا پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ لاف من منٹال ایسے افضل ہے ہی کوئی نہیں پابندی لگا دی ایسے افضل کوئی نہیں اسی طرح قیام کے بارے میں سمجھایا کہ زیادہ سے زیادہ تین راتوں کے اندر تحجد قیام میں قرآن مجید ختم کر لیا کرو تین راتوں کے اندر کہنے لگا جی میں اسے بھی زیادہ پڑھ سکتا ہوں پڑھتا تو تھا ہی ہر رات ختم کرتا تھا قرآن نبی کریم سر پابندی لگا دیے کم رات کے اندر قرآن ختم نہیں کر سکتا زیادہ سے زیادہ ایک رات میں دس بارے تین راتوں کے اندر قیام کے اندر قرآن مجید ختم کر سکتا ہے تو عرض میں کر رہا تھا یہ سیام دابودی ایک دن روزہ اور ایک دن ناگا یہ بھی بڑے فضیلت والے روزے ہیں اگر آدمی ہمت رکھتا ہے تو اس کی پابندی کرے ہمارے استاد اور شیخ حافظ عبداللہ صاحب محدث روپ ڈی رحمت اللہ علیہ وہ یہ سیام میں دابودی پر عمل کیا کر دے ایک دن روزہ ایک دن ناگا یہ سیاح ستا والے جو بزرگ ہیں ان کے اندر امام نسائی کا نام اپنے نے سنا ہوگا سونا نے نسائی والے ان کا بھی یہ معمول تھا ایک دن روزہ ایک دن ناگا زندگی بھر عبداللہ بن امر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زندگی بھر ایک دن روزہ ایک دن ناگا یہ معمول رہا ان کا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے مشورہ دیا تھا کہ تین روزے مہینے کے کافی ہیں لیکن یہ کہ میں زیادہ ہمت رکھتا ہوں زیادہ آپ نے پھر پابندی لگا دی آخر عمر میں جب بوڑھے ہو گئے تو پھر یہ کہا کرتے تھے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بات وہی وہ تسلیم کر لیتا کہ مہینے کے تین روزے کافی ہیں تو میں نے اسرار کیا تو آپ نے پھر ایک دن روزہ ایک دن ڈاکا اب وہ ہوں ہار گئے نا پورے ہو جائے آدمی تو ہمت جواب دے جاتی ہے مگر پابندی انہوں نے کی چھوڑا نہیں آخر زندگی تک ایک دن روزہ ایک دن ڈاکا تو یہ اگر کوئی شخص رکھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے یہ بھی نفلی روزے ہیں نفلی روزوں کی کتنی قسمیں ہو گئی بارہ بارہ آپ سماعت فرما چکے ہیں تیروی سیام نبوی سیام محمدی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کچھ تو آپ نے پہلے سماعت فرما ہی لیا ہے کہ یہ یہ روزے آپ رکھتے تھے ایک طریقہ آپ کا یہ تھا نفلی روزے رکھنے شروع کر دیتے آج بھی رکھ لیا کل بھی پرسوں بھی رکھتے چلے جاتے صحابہ فرماتے ہیں اتنے نفلی روزے رکھتے کہ ہم سمجھتے اب ناغا آپ نے کرنا ہی نہیں یہ تاثر صحابہ کرام میں پیدا ہو جاتا اب نفلی روزے رکھنے جائیں گے اچھا پھر نفلی روزے آپ چھوڑ دیتے بسا اوقات تو پھر چھوڑے ہی دیتے آج بھی نہیں رکھا کل بھی نہیں پرسوں بھی نہیں صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے کہ آپ نے اب نفلی روزہ رکھے نہیں اتنے کثرت سے چھوڑ بھی دیتے یہ ہے سیام میں بھی سیام محمدی اس طریقے سے بھی بھی رکھے ساتھ وہ دوسرے بھی اپنا جائے تو اس طرح بھی کر سکتا ہے تو یہ تیرہ قسم کے نفری روزے آپ نے سماج فرمائے ہیں ذرا پھر ایک دفعہ وہ تیرہ قسمیں ذہن نشین کر لیں پہلے شوال کے چھ روزے دوسرے نمبر پر سو وار کا روزہ تیسرے نمبر پر جمعہ رات کا روزہ چوتھا جمعہ کا روزہ سات جمعہ رات ہو یا ہفتہ ہو کتنے ہو گئے چار اور پانچواں مہینے کے تین روزے ایام میں بیس تیرہ چودہ پندرہ یا کسی اور تاریخ پر رکھ لے کتنے ہو گئے پانچ اور چھٹا ضلع حجا کے پہلے نو روزے چھو گئے ساتواں وہ صرف یوم عرفہ اکیلا رکھ لے کوئی سات ہو گئے آٹھویں محرم کے روزے نویں آشورے کا روزہ دسواں شابان کے روزے گیارہواں دو دن ناغا ایک دن روزہ بارویں قسم ایک دن روزہ ایک دن ناغا تیرہویں قسم سیام نبوی سیام محمدی نفلی روزے رکھنے شروع کر دے کہ لوگ سمجھیں کہ آپ نفری روزہ چھوڑنا ہی نہیں پھر چھوڑ دے اتنا چھوڑے قصر سے کہ لوگ سمجھے نفلی روزہ رکھنا ہی نہیں تو یہ تیرہ قسم نفلی روزوں کی ہیں فرض روزے تو آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رکھ رہے ہیں تو یہ تھوڑے بہت نفلی روزے بھی رکھ لیں اس کے فوائد سے بھی محضود ہو جائیں خاص طور پر یہ خیال رکھیں فرائض کے اندر کمی تو آئی جاتی ہے تو نفلی روزوں سے وہ کمی پوری ہو جائے گی ادر ثواب بھی ملے گا گناہ جو ہے وہ بھی معاف ہوں گے اور باب ریان سے داخلے والی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی واخر